جرا <سؤال> الحمد لله النبي تبارك وسلم تبارك اسمه جل وعلا اس پلا دو منا اصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى سبحان الله جعلهم سراج الهدى سبحان الله مباركاتنا من نازلين واهل الغلا سبحان <تضحة> <تضحة> <تضحة> اما بہد بہار سے پان بنی بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وقال لهم نبيهم إن آية مبهي إن يحفيكم الطابوت فيه سكينة من ضبكم سبحان الله هي سكينةٌ بالربكم وبقيةٌ مما ترك آلُ موسى وآلُ هارون سبحان الله يغشيلهم الملائكة إن في ذلك لآياتٍ لكم إن كنتم مؤمنين سبحان الله اللهم تول الله صل وسلم اللهم مولانا العظيم وصدق رسوله وعمتنا الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا مالکیا سی دال سویا گیا سیا مالکیا سی دیا برت تم آلہ عال سہا گیا مت لاہور شہزا مبارک بند شاون خان آبادی کے موقع دے رادم غلام محدید صاحب کہ ہم شیرہ محترمان کے ساتھ مبارک دے اس کا تمام اللہ فاق محمد کریم سبب نام مبارک کا سرکار دو جگہ رحمت معافی دینا دولتال تمام امت مسلم ہدایت راستہ فرما ریزان گرامی موضوع ہے سب پہلی منصوبہ جناب بے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ, سبحان اللہ, اللہ, سبحان اللہ, اللہ, اللہ عمان ہے آ سارے سال محفوظ آسارے سالہ محفوظ کرنے ع تختی سبحان اللہ سارے سبحان اللہ! اللہ! سال گرانے کا نٹانے کا علمی تاخیر دوستان گرامی موجود جتنا تحقیق کے نام جس طرح سماج گئے کلام کرنے کی ضرورت واسطے محسوس کی تھی. یہ ہرمین شریفین زیارت دوران آثار مبارکات پر روکات مبارکات سے متعلق بیجا بولو ظلم اور جاتی ویک ضرورت محسوس کی استعمت اور میں سال اکیم ثابت کر کے سارے سال اکیم کے تحفظ سنت سندر جماعت کے نزدیک سنتے مس مرا کا درجہ رکھتا ہے یہ ثابت کیا جائے اور آثار خبر اللہ وال مطلب اللہ سال صالحین یعنی دیک لوکا آسار نشانیا خبر روکاتے برکت والی چیزاں نشانیاں نو محفوظ کرنا عزت دی نگاہ ویچنا سنت انہاں او کی توہین کرنا نو دی کہ یہ شرک ہے یہ غیر اہل سنت کا طریقہ گئے ہمیں سب کام اسے جو دو سنو گے محسوس کرو گے کہ حق کتنا طریقے اور دوسرے لوگ اس حق تو کن دور میں وہ دو دعویٰ رکھتے ہیں ہفتہ کا مگر حق نو سمجھنا دوستانجوتبے دن اپنے موجود اتر براہ استحال کر دیا نفر بولے سبحان, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ کیا مطلب ساریہ برتن والا سب تو پہلے اللہ اللہ پرواد میں آپ بھی برکت والا میرا نام بھی برکت والا میرا شروعات دل جلال اللہ مبارک واد برکت رات برکت میڈے نے برکت سیر برکت رحمت نو کہنے اللہ تعالی رحمت والا سیر والو اللہ تعالی فرمایا میں برکت آ مطلب ہے یہ لفظ کا دستیں یہ سان بھی دستی جو کریم برکت اپنے کول لے رکھنا اللہ کیوں برکت کا مانا ہی خیر کی سبحان اللہ! اللہ سبحان, اللہ سبحان اللہ تعالیٰ دش لے میں ایسی برکت والی رات میں دن ب دن خیر منڈنا ہاں یادہ کرنا ہاں تو اللہ تبارک والا برکت والا ہے والے، ساری سیرے رحمت والا اس ذات کریم نے دعوے واسطے ایک دلیل طور پہ اپنے برکت والے دلیل میرے نبی نو ویخو میرے والا نو ویخو میرے باغ نو ویک ان لگن والا جد برکت پا جی جیڑا سبحان اللہ. سبحان, اللہ. سبحان, اللہ. سبحان اللہ میرے کا رکھنا لائے. وہ جب برقع میں برکت سبحان, اللہ. سبحان, اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالی دیا شانہ نبی ولی مینار ہوں دلیل ہوں روشن چراغ ہوں دیکھنے اللہ تعالی دیا شانہ بندیا نلوم ہوں شانہ دا یقین ہوتا ہے پتہ لگتا ہے شریق سونا جن بندے ایڈے خیر برکا رحمتہ آنے نے شان والے جدوں اے بندے اے کہ وہ رب در لوکر سمجھو کی اللہ اللہ, اللہ دے پیارے اللہ کا رستا نے اللہ دی دلیل نے اللہ دا برہان نے رب دا روشن بیان نے محان اللہ دا اللہ والے ہونے رب ہوں دور نہیں اللہ محان اللہ نظری دشت... دشت... انہوں دیا شانا من بندہ اللہ کو دور ہو جاتا سوبا سوبا تو انہوں دلیل بنا او سوا انہوں کو سوا اس رات دی بول دی دلیل بولی اور ساری تعنال دلیل لہت نے چپ دلیل اللہ سے نبی اللہ تعالیٰ ارے بھائی اللہ تعالیٰ برکت آ رہا ہے یہ سب دلیل کیا ہے دے بندے نبی ولی برقت آ رہے شک نبی برکت والے دی برقع سنو برکت لبی جیارت کرو برکت لبان پاکبت شہ ادب کروی برکت فرقان حمید نے تبج اس مسئلے بیان فرمایا ہے جس کو پتا لگتا ہے آثار اللہ کے نیک بندیاں دے نشانیاں تبرکات اللہ زبر رخا ہارے دے دیزت کرنا والی عزت کرنا اُنہ تو برکت لینا انجنا یہ سب نمیاں تو چلے آئیں بابے آدم تو میںب بولیا مست ایسی مسلسل نبی آدھے سب اللہ نبیا دا بھی صحابہ دا بھی ولیاں دا بھی بہت سیم دا بھی, خلیل بھی شردہ خلیل سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑے لوگ جڑے اس کے خلاف اندر سمجھ نہیں لگی اور قرآن مجید فرقان حمین سب تو پہلی دلیل قرآن دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاک سید صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیان دیکھتا. سبحان اللہ قرآن مجید فرخان حمید سنو پھر سابا گرام کی طرف آواں گے اور عجیب گل یہ کہ قرآن اور بخاری مسلم سبحان اللہ قرآن اور بخاری مسلم سبحان اللہ نہیں رجا دینا یا سورہ شریف دو سو اٹھ سبحان اللہ, سبحان اللہ غلط نہیں بیان کراگا غلط نہیں سنا ہوں گا. سبحان اللہ واسطے کے لوگ گمراہ ہو جا پوری دنیا میں جی آخری پنجاب کنادا سند اللہ تعالی نے حضرت پالوت بادشاہ کا جسا بیان فرمایا ان کی بادشاہی دا بادشاہ بڑھ دا بادشاہ بڑھنے سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تالوس بادشاہ بنائے تو بادشاہ بنائے نشانی بادشاہ ہو گے سبحان سبحان اللہ! کے بھی جوڑی چاہ جانے گل کے شریفی نبی مو شریف ہے سبحان سبحان اللہ! معلوم ہویا اللہ! توجہ ذرا اے نر گل کر کے ٹور لگا کے معلوم ہویا بھائی سلام آیا بادشاہ سبحان اللہ چڑی چڑھتے پھر لینا پہلب لبیم آیت ملک ہی اين يكُمُ الطَّالُ سُبْحَانَ اللَّهِ فِي هَزِيلَةٍ نَضْرَبُ بِكُمُ الرَّبُّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ حَمِدَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ سُبْحَانَ اللَّهِ سبحان <many> <Allah. weirdly, many> <many> <many> <many> بخشا ہوا جی ہے سکی ہے تم ربکم تم اللہ تعالی طرف اسکور سے رحمت کا سبب ہو سمان ہو بکری ہے فرمایا ایک سکون پرورتی دور کی دوسرا موسا حارون دی آل جو چڈ گئی ہے موسیٰ دی آل شکی نکری آس تفسیری شکی بخشے چ نہیں آ سکینہ دل چہر ستن دل لے جاؤں گا بے شک بے شک فرمایا جب جنگ ہو رہی سی جنگے پریشانی اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ نے سکون اتار دے دلوں نے دلوں نے سکون رب اتارا سی معلوم ہوا سکون بخشوں میں نہیں آؤں گا دل چ پا سکون چیزاں کہڑی گیا جنہوں دیکھ کے تو لکنی دو گلادہ بولیا جائے مراد خود جس کی طرف نفت ہوئے مراد ہوا آل ہار اس کا مطلب ایک بنے گا خود موسا خود ہار اون کے تلکے کوئی چیز نہ بھیجیں گے دوسرا پاس موسا بھی گبھیر ہارون نی نبی اللہ سے دسیا میرے دو نمیا مبارک ترکے نشانیاں سندوکا جی کہ نمیاں چیزاں برکت والی ترکے والی کہ جڑیاں چڈ کے او دے دے دنیا تو چلے جائیں رحمتہ برکت والی ہندی نے جی جی راجا بھی اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ. اگر آل شاید نہفظ مراد ہی سمجھا جاوے پھر مطلب ہے موسا دی آل اولاد پوسا سوسا ہر سنگیت ہر ہر گلام ہر کے رشتے دار ہر روکے سمپل گلاب جی یہ مانا لیا جا اور پکی گل ہو جائے گی نبیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خود موسا سے ہارون بال نے مرسے دیا چیزاں نے سارے آخولا سنگی بیلیاں ورسے دیا چیزاں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ! ماں نے مطلب دے. کوئی بھی خلاف گلام کو میرے من آئے گا مرشت اٹھائے ہونا وہ سندوک نو اتوں گا جیڑا میرا بادشاہ ہوئے گاڈے واسطے ڈولیے چ کے فرشتے رکھ دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جہی جو چوت آ جان بادشاہ ہونا ہے بادشاہی اللہ دی طرف رحمت بن جاوے گی کی سکون رحمت والی برکت والی چیزاں کا مطلب نشانیاں گیا برکت اللہ <تص smells> بادشاہ بھی فرمایا رحمت ہونے شاک, او اور باقی رحمتوں سے برسان جیڑے والے ایماندار وہ کافر دیا ناسا سیک پیسے جڑے انہاں نے نہ من مسلمانوں دیا سیک بے س جی رکھ اتنے دادری پھیرے نام سمجھو ہے تفصیلات لکھا موسا والے اسلام کے ہارو والے اسلام کے ورسے چوکی سی حضرت ابن عباس کو صحیح شرح لال جو کچھ لکھیا ہے وہ حد سے اپنے جریف نے صحافی ابن میں نقل فرمایا آسام حضرت علیہ السلام والا ڈنڈا اللہ ڈنڈا ہوگا تو سبحان اللہ مبارک تختی حضرت موسا کا ڈنڈا دوسری روایت ابو صالح کا کور حضرت ہارو کا ڈنڈا بھی نام اور جڑا من اچیا سی منو سلوا دکھا رہا انہوں نے اتو کھانا بھی کوشان یقین بندے ان دلتا سکون اتر اللہ تہولہ شریف مولا کے آشکا سادکا نبیا بلیاں کے تبروکات جہے نے مبارک ویکن ہے جذبہ رحمت بھی آدھا مبارک مادال دی عبادت کر دل شی جنا ہو جانا ہے کہ یار سڈ کے جا ہجیو پیارے تفسیر ابن کثیر شریف یہ آیت مبارکہ, مبارکہ برکت جنہوں چیچا چیر کم لینا مطلب یہ مطلب ہوا بھی شرک بھی آپ ادارن گیا یہ سگ نے دلیل ہے سن پنا یہ برکت لڈے دین نچھاننا ساری عزمت پاڑنی سڈے پیاریاں کی عزمت پچھاننی تو پھر سمجھ لو کہ قرآن نے دس دتا ہے خالی نبی محمد صلی اللہ جی کہ ہمیشہ ہر نبی کر کے محدث سیمان پرانی رضی اللہ تعالی ہر سو جاری شرح بخاری ان کیشال شریف وفاد شریف اٹھ سو ترانوے اٹھ سو ترانوے فرماندے فرمندے صفحہ نمبر ایک سو, سو, سو بخاری شریف کی چرائے سو صفحہ سفا جلد نمبر دوسری ہے جی فرما رہے نے ہاتھ بھر روکوار لاسی جما سکے لا پور سید المرسلین لا جی سکو آپ سنی اللہ دے اللہ دن بندیا دیا نشانیاں تو برکت لینی صلی اللہ مبارک تو برکت لینی ایسا کمسن خوبی بندے نک نہیں ہو سکتا حسن حسن اندر کسے نو شک نہیں ہو سکتا مبارک آخرو اپنے مبارک صحافہ متیاں تقسیم بھی فرمندے سن سبحان اللہ بے شک اور صحابہ جد شوق کرتے سن کہ ہلو کی برکت سانو حاصل ہو پتنی بات اس برکت واسطے جڑا بھی طریقہ صحابہ کرام کی تلبلہ ویخ رہے سن اس طریقے مطابق سرکار سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرک والا کم کر دے یہ سارا کچھ بخاری دے مسلم دے پاس آنے کو پہلے قرآن کی گل <سؤال> تھوڑا جا بے شک قربان جانا سبحان اللہ یوسف علیہ السلام سبحان اللہ رسول بھیج دائیں رسول وے بھیجنا ہے اللہ کاجن کی ساری کہانی خد خران بیان فرما ہے اللہ, اللہ سب میں قلیصی سبحان اللہ کو بصیرہ اللہ <tos> فرمات خمیس لے جو اپنے فرماتے نے خمیس لے جاؤ یا میرے باپ نے اکثر چہرے پایا طاقت استعمال کر کے ڈنڈا چلا کے بدماشی لال نہیں دلائل شرافت گل ہو جی جوڑے پاکست سدا دنیا چاہیے سال نہ اللہ در سروا جاؤ کمیش لے جاؤ اس حبیش کی حال آدیس لے اللہ مبارک لگا سی باپوں باپ نو لباسی اپنے باپ کی طرف نو لباسی اپنے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ اسلام جگیل پوایا گئے سنت روایت نہیں لبی قرآن دلو کے خدیشی ہار پمیس لہ جاؤ مچلب میرا خمیس میرا جہاں میں نتی بیٹھا یہ لہ جا اگلی گل کا سہی پتا ہوئے وہ کہڑا نہیں من دیا کہ ادھر ہی آیا آیا کہ اس دی کوشش نہ کرو رب رکھنا پسند کرتا ہے اور رب سورے دیا نشانیاں تو مٹائی جانے کلیس لے جاؤ گھر میں تھوڑی امی بننا کلیس لے جاؤ بالفولہ پتا نہیں سی شفا رپ دہان جد کنان چالا کریم عمر کیوں سی آخ میں تو گئے میرے کو دور میں وہ دور آخ منیش مت شفا لبے نہ لبے نہ سونے میں سیدا تین آخنا تیرے والد کی آخ موڑ دے بیٹھے ہی سن جانیا سن،, نو سن کی وجہ ہے والد نا چیر اس تکلیف چ رکھا ہے کافلہ ہے تریا تو ہے آخر وقت لگا ہے جانا کیوں دع دعا کر کے عرض دے شفا لب ل فائدہ چھٹ چ ہو جانا سی پر سنیا کا مطلب کبرک والا سابت کی سچ جیے زندہ باد سچ جیے سچ جیے سچ جیے سبحان اللہ سبحان اللہ سچ جیے امامنا صوت ولیدا صوت ولیدا حق کے مت مجھوں ہے میرا ایک تنیش لے لو پال ہو جا کے سبحان اللہ بچے ابھی اوکے تھا جیسے تصویر روحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جا کے تصویر اللہ مشین ہو جانے گا بالد میرا سبحان اللہ کی ہو جائے گا سجا کا ہو جائے گا قرآن خدا اللہ سبحان اللہ نے چاہا سبحان اللہ دسنا چاہتا ہے یوسف رب غائب نہیں تے محمد دل سبحان اللہ نمی دلی سبحان اللہ جی دل چی نہیں گائب ہوا جی وہ انشاءاللہ لانی آخنت رب تا بھی پوری کر کیونکہ انشاءاللہ چیتے کراؤن چاہے گا ہوا نہیں ہوا ان شانہ آنا پہ جنہ چیتا انہوں کرایا جنہ جاوے جائے تو جہینے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے جا پیاروں کو جہے بولن پے آپ اللہ والے نو اپنا چیتا نہ روے یہ نہیں ہو سکتا چیتا نہ روے اللہ والا ایشا کا پاپے بابا روی اللہ گل مالا گرانے خدمت آئی لکھ روپے آپ لوڈی با کر جی کوئی اپنے بھی رکھ لینا سیاح فرما اللہ چیس جیتا نہ میرے سونے نبی نے فرمایا میری آخا سو جان پر دل جاگدہ نہیںلا فرمایادی راؤ ابھی بابو ادا بچے سبحان اللہ اکھا نبی سنگا سنیا میں مجھے شیخرائی ہیں اللہ اللہ والے نے نسبت والی کسی شاید برکت لینی ہوگی سبحان اللہ بزرکر میں منتشہ سے جاؤں گا سید منت سب مشابت کرتے مشابت کرتےس آیا جی سید لبیا تو ممیش مبارک لب گیا جب مدیزے کی مٹی لگ جائے گیا یہ مطلب یہ نکل جی وہ نہیں پر انہوں نے ورگا بنتا فرد چلو ایسا ہی رنگ جو ہے اللہ سبحان اللہ آیا کہ نہیں مان سبحان اللہ کریمہ ناخلا دے دع شفا د سال لو لو دعا دلہ کے بندے کو برا لو ہوں یہ گل دعا دعی دعا یہ ہے سی سارے کو من سی سارے کے سبحان اللہ سبحان اللہ رب کو نقطہ سمجھا لگی رکھے اللہ پر قطر اپنے نبوت اپنی رسالت اپنے ایمان اپنے اپنے ترق اپنے سوچ وجہ برکت دیتی ہے یوسف سے یوسف تو پی جاتی ہے کمیشن کمیز تو پیٹ جاتی ہے سبحان اللہ سلام برکت پورتی محنت سو روپئے کی ہے روحان اللہ اللہ تر اچھا چلے سبحان اللہ ایک باپ ایک رسول نہیں سے سی لمے نہیں کلارتے دھوتے نے تو سمجھ ہو گئی ہمارے شیفا امر ناتھ امرنا ہے پر مشیلا سبحان, سبحان, سبحان اللہ سبحان اللہ دران اللہ. اللہ اے سونا بھیا سر جانا مطلب جو ہے برکت جہی ہے خدا کا فیل ہوں وہ کم خدا کا ہوں خدا ہی ہوں سارے کام ہی خدا ہوں سر دیکھنا یہ پہنتا وہ کم رب اللہ اللہ <تصفح> سارے کام آپ سونا چاہیے گوا دے دعاوں بغیر بھی دے دیں اللہ لیکن وہ ہے اس واسطے کرتا ہے وہ گل اہی ہے بہ ماریا پکا لنگ لکھیرا سارا کچھ وہ تقدیر پر ایسا ویكھنے رحمت كہ منہ اللہ صاحب ہے سونا نبی صلی اللہ علیہ آپ شریف تو ہر طرح دیا برگلا لین سن ہلور خود لیکن ایک دلیل قرآن کی دلیل قرآن ہی پیش کر کے اگے چلنا تمام کر سوپے دلائل کے لحاظ پر پورا ہو جائے اللہ دا رسول حضرت آپ دادا فرمے مبارک اللہ اور لوگوں میں اللہ تعالی نے برکت والا بنایا ہے میں جتنے بھی ہوں گا یہ مطلب ہے کہ میں ایسی برکت والی شہر ہوں سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ. اللہ. گا گلا میں نہیں رکھ دا جسے دشمت سو گا ہی برقدہ پاؤں گا اللہ کا صاف پیا دسدا ہے ربا شریف مولا نے اپنے پیاریا نو برکت اگوشت والی چاہتا ہے تقسیم چل رہا ہے برکت اگا جان اپنی برکت والی دلیل بنا چکا ہاں میرا پیارا برکت والا رکھ دے برکت ہو جیاروں گا برکت ہو گئی چل گئے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری امام بخاری مسلم شریف پکے سنی جی اللہ اللہ. <تصفح> امام مسلم نالو امام بخاری بڑے تگڑے سننے لگے وہ جو ہے او فکی محتشین ایسی عجیب بحث کی ایسے عجیب حدیث لیادیا کہ اپنے اپنے نو بھی ان حدیشوں مننا اللہ روکے نہیاض ریاض ریاض سعودیا ریاض لکھنے والا ناصر عبد الرحمان بن محمد خدا یہ ریاض یونیورسٹی کا پروفیسر استاد ان مسئلے سے کتاب لگی کتاب نے اس حصے بنا میرے ساتھ دوسرے حصے چیز بیان کرا سبحان اللہ اس جو کچھ لی ہے لیا بخاری اللہ جو کچھ لیا بخاری مسلمان تقسیم, تقسیم ہے دوسری کراشل بنا کے صفحہ نمبر دو سو ترتالی الفسر خان السرور محنت تبر رخ بند نبی سنسلم وغیرہ ہی سبحان جو کس کیا کہ شریعت کے مطابق سبر روک برکت لینا شرح مطابق نبی پاک لینا نبی پاک دیا نشانیاں تو لینا نیک بندیاں تو لینا شریعت کے مطابق لینا کس نے پھر جہیا برکت آیا چیزیں کیتا دو حصیام گلو لانے آسار حصے آسار بان منوی کا مطلب یہ جڑے محسوس نہ ہوئے نہ جان ہاتھ نپے نہ جان کڑے نہ جان ایسے بلوکات وہ کہڑے ابھی ہزور کا تبلیغ کرنا ہزور بولنا ہدایت لینا جگہ ہدایت پا نہیں برکت ہی دوسرے دوسرے اچھے جہے محسوس ہوں کمجو ہے برف پڑھن لگا وا ماشی محمد مبارکی ذات شریف بابر با برکت آپروکات بھی با برکت نے آپ بھی با برکت نے اللہ تعالی نے سب نبیاں نو اشانے دیا نے لیکن سارے نبی ناس شان بخشی اگلے سفے نماز حاصل کرتے سن ہزور جس وسلم تو دا حاصل برکت حاصل کرتے سن جسم لگی چیز حاصل اللہ مبارکو جس مبارک تو کہ وہ کا باغ روایت پیش کیا کردہ ہے بخاری مسلم بخاری شریف کتاب تب باب رقا بل قرآن بابل قرآن وحبدات کتاب السلام باب ریت میز وحبدات مسلم کیا مطلب اماشہ سدی کا پاکر تعالیٰ حمایت پیش کرتا ہے جدو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ آخری ایام تکلیف تک رسل اللہ وسلم آخری بیماری تکلیف شریف تکلیف لا آپ تکلیف نہ کوئی بیماری تکلیف دی شرکت ہوئی ہے میں پڑھ پڑھ کے سونے نبی سلحم کے دم کرتی سن کمار سام ساح ہوگے جی ہندا دیر جا دم کرنا ہے برکت وہ دے اما پا کی فرمانیاں نے دم میں کر سکار منہ دیسلم گئی تو نہیں مسلم شریف کتابوں پہ اس کتاب کو سب روپ کے پیش نہیں جانا وا باہر نہیں جا رہا لکھے آئے گانا تعالیٰ <سؤال> جدو صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھتے سن جن صبح پڑھ کے بعد بیٹھ جانے ہزور کی آدت شریف بالٹیاں بانڈے پڑ کے لوگ آدھے سن آن کے کتار کتار بن کے پانڈیا کی رکھ چڈتے سن حضور نے کی کرنا وارو واری بانڈا اگے شون, سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک پائی جانا وہ مدینے دے لوگ نے اپنا کل دا کا پانی پینا ہوں جی. پہلے مدینے دا سو ہاتھ پانی سن بات اب سردی باہر باہر جاریہ اسلام زند آبادی فضل عامہ صاحب زندہ آباد جو ہے کتاب المناقب اگلی اللہ پڑھ لگا سمجھ جو ہے فباتب ذا نبي جحيفة رضي الله وأنه, وأنه قال قال لرسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة يد البطحة فتبضى ثم اسأل ذهر ركاتين والعشر ركاتين وفيه وقام الناس فجعلوا يأكلون يديه فيمسعون بها وجوههم قال فأغذب يدهي فرضعتها على وجهي فإلهي أبرد من الفل وأطيب راحي من المسك جو فرمانے پترجمو سرکار دو باعت دو باعت پتھری نے دہل دیا دور کاجا پڑی اثر دیا دور کا پڑی دہل کے وقت سے دو یعنی دو دو دو اثر کے وقت جہرے لوگ کھڑے ہو گئے ہزر سرکار پیا ملتے ہیں میں بھی ہزور کا ہاتھ مبارک پکڑیا اپنے چہرے پہ لایا برف نہ چمن دے ہاتھ سدگ جا جنہ دے کے جگ پیا اللہ موقع موقع دلیل جی یہ ہاتھ دے بارے پوری کتاب لکھی پی امام ابو بکر مختلف رختی لکھ دیکھو چومن ہاتھ کوشش کرتے دے سکار نے جس مشریف بھی چم لیسا ہے؟ مزاقاری طبیعت بھی رکھتے سن جزایا بندہ سن دن کتنے لمبی پا کر چھوٹی جی لہری یا کر لگا یا پتہ لگ انداز لگائییا کہ نقشے بلب آیا کا کمیشن والا ایسا حضور نے فرمایا سبت بھی کمیشن نہیں سی پایا کہ پکی ہے چھوٹی یہ کے نبی اللہ جو کساؤ جا کے جگہ بخش چنی جا کہ مار تہارا یار بہت ویل بول سب شریف اگلی گل جسم شریف جسم شریف تو جائے پھر سابت لینا خبر روک ہوا قبر رک کار مسلم شریف حضرت دیا نسپات مسلم کتاب الج سونا نبی حج کی بال مبارک حج کے موقع پہ حلق یا تقسیم دو آئے نبی جدارے دالی محلہ دکھوں جانے, جانے بہلے من اپنے سجے پاس فرماؤ ایسو شروع کر سو مل جان وال محمد باغ لے لے کے صحابت بنانا جال جوتی ہننا سبھی وا یوارا شکل تفزع الشعر وشعران بين الله ثم قال بالله الصل حسن عليه مثل ذلك مثل ذلك ثم قال ها هنا ابو طلحه فدفعوا عليه طلح دوسری روایت جاوندا جڑے بندے نے سن بندو بھی تھے باقی وہ حضور فرمایا میں تھے ابو طلحه ہیں سیو تھے ابو طلحه حضور نے مسلم پریش کرنے کوشش سی بال صاحب تھلے کوئی والارک نہ جا علیہ وسلم مدنی باغ دلو آم برکت حاصل کرنا یہ اگلی گر جا کر نبی پہلے والی جہاں ہوئے چیزاں تن شریف کو لہجہ ہو گئی برقت والی انہوں شریف دوسرے بھی پلوی سونے دبی دلوا مبارک اسمادن کیا بکر فرماسمادن پیادی بکر فرما دیا ہاجر خلا اللہ, سلحان سلحان اللہ, اللہ, اللہ. اللہ. اللہ میں خبا سبحان اللہ بن زبر میں وچ جا جمایا ادور نے اپنی جوبر آمر بن حضور نے خجورا اپنے مو شریف نال کجور مبارک دبائی متا فاڈا پی پی سرکار نام مو مبارک بلواب ہے جہی نواب گی سرکار نواب شریف کا کچھ حصہ میرے پیسے سب کوئی پہنچا کر سوان سلحان الله. الله جا في صحي المخاري في حديث سلح الهدى بيا سلحان الله أن عربا بالمشعور أثقق في الله عنه قال آنا سعاد النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنخى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقت في كف رجل منهم فدرق بها وجو وجلداء اور جسلے ایک دستے ادھر مبارک صاف کرتے سنبا کے ہاتھ سی جی جب شریف چڈتے سن ہاتھ چوٹ ملن لگ پہ سنگا پورا ساتھ بن جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحیح مسلم کی روایت میں لکھنا ہے حدیش دیا کتاباں بری پہ تب سبحان اللہ سبحان اللہ حضور پسینے تو برکت لینی حدرت نسبر مالک فرما نے ہز آدمی <سؤال> سنا <سؤال> فراجیا شریفر آپ نے آ کے سو جانا جاؤ میں بنا مالا <سؤال> فراجیا <سؤال> ہدور آدر شریف کے مطابق اس بسترے کے لئے گئے تو پکیر کے پتا میرا لڑا سرکار چمڑے شریف بستر ملے گئے سن پسینا شریف چمڑے شریف بچا اچھا ہوئے فا فا اپنی تبی مبارک کھولی اما تمے سرم باغ بجال کل ہارا تھا پتا سروی سواری ریا کیما باغ میں سلیم دا پسینہ مبارک کپڑے لے لائے اس ڈبی شیشیا نچوڑ دیا سن صلی اللہ اور وسلم حضور دم نظر مبارک اٹھائی کی کرنی ہے سنا سلین کی کرنی سلین آلو کی نرجو اللہ <سؤال> سنگیا پسین پر کٹھا کرنی تاکہ گھر حضور نے فرمایا سب تھی اللہ کپڑ مبارک تو برکت لینی جا امرت بخاری بخاری شریفی اللہ فرما نے سمجھو ہے بخاری کتاب ادب دیا سب سے جاؤں گا ادب تک سکھا گے ادب کا حرت کی, کی تھی بتا القوم قوم شملہ جانا وہاں پتا لگا چادر سبھی یہ شملہ کی منصوبہ اسے کنارے پہ کنارے چادر بھی فلا لائے پیسہ ہزور نوڑ بھی ہے چادر مبارک دی حضور نے لے لی شخص ویکھیا چادر مبارک ہزور پہ جس مبارک یارسول کی بھی سونی ہے جب جدو حضور سرکار چلے گئے صحابہ اٹھ کے ملامت کر لگ پے کہ یار کی, کی حضور سرکار سکار نو نوڑ بھی آئی وہی بھی, بھی پاک نے لے نے دے سال دیا فک بکا درف تن لا جو سالو شہر لا جو سالو شہر نہ اور تینو پتا بھی ہے کہ حضور کو جدو کوئی شہر منگی جائے ہزور آدت بھی ہے کیوں منگیا تین پتا سی سرکار نے تیرا سوال موڑ گا حضور دی کی آدت کسی سوال کی بھاوے خارج کھ اللہ یہ لو میرے میں حضرت نے جا فرمایا اس حدیث کا ترجمہ جا کیتا ہے آلہ حضرت فرما دے وا کر سخاوت کرمات مہربانی ہے کیا تری امی سخاوت کی واہ کیا جے منہ خود جی آخر پڑیے بخاری سبزیاں بخاری منی بخاری لوہ کھل گیا ہے شان مصطفیٰ پھر سر کا منہ شریف جو نکل گئی بنا کیا چو لوگ کرم ہے نہیں ج دربار میں کوئی سوالی کرن کر بعد ایک گل جڑی نہیں اللہ جدے دربار سوال کر رہا ہے وہ گل نہیں ہل منگے تُسی اگو آخو نہیں کیا دود وجہ نہیں سنتا بھی نہیں ماں بابا کہتے ہلو کی آدت کا بھی پتا پتا سر اس ہلو لوڑ بھی ہے اس ویڑے منگ لی سلام کہ جب نہیں رجا تو برقا تھا مینو بھی سارا پتا سی نہ میں پتا مین سارا بچوں جی وجہ ویڑھے مانگ لی راز سی میں جس مرن لگا گا نہ دل <تصال> آخا گا تی مانی ہزار معلوم ہوا ہوئے سونے لکی حسابی جہاں نے ادور دیا لگی چیزاں سبحان اللہ اللہ لیکن اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، ضروریا بیان گا تاکہ دلائل کا مہاراجا بارہ کھاتا سانس افسانوی ہاں مت تک بھی اس کا فن میں سچا کروا دیا ساد نبی اللہ سونے نبی کھانا کھانے اللہ برتن جس مقام تگلا ہاتھ مبارک انگل مبارک رکھ کے تناول فرما لے نے نبی پاؤ بے سبحان اللہ انہیں کے ہاتھ رکھ کے انہیں دے منہ رکھ کے تناول فرما نے روٹی کھانے مد سرکار بھی برکت لگ اللہ سب سننے کی قطار بڑ بیان رسول ابوبن ساری روایت باب <coughs> کتاب لشرف بابا گانا سرکار کھانا بکانا حضرت ابوبن سوری سمجھو اے سبحان اللہ پھیلا دی رہی ہے سلام موضع اصحاب ہی حضور کے صحابی ابو ایوب Ansari کھانا پکاونا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نو صدنا اس جگہ پہ کھانا کھا رہا گھر والے ان کو پوچھنا ابو ایوب نے تو کہڑی تھا تے حضور نے ہاتھ لائے سبحان اللہ سبحان اللہ ایت تتبع موضع اصحاب ہی تلاش کر کر کے اس جگہ ہاتھ رکھتے سن نب رکھے سن جب باسمتی ہاتھ مبارک لگے ہوئے معلوم آیا تبرت ہزور کے ہاتھ مبارک نو لگ جان بھی تو شروع ہو اللہ اللہ رب برکت آ رہا بڑا مستفا نے جنہوں نے آس لیا جن کرم فرمائی کرم سمپائی دل ہوگی وہ برکت آ گئی کو وہ جو ہے تو برکت لگ تبرک میں فادلے سرفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونا نبی پی کے فارغ ہوئے ہو گئے تو برکت لینی یہ بخاری مسلم دو وہاں کی روایت جو ہے بخاری مسلم دو وہاں کی روایت بخاری کتاب الاشربہ مسلم کتاب الاشربہ دو ماں کے اندر شہر میں صاحب صاحبی ساری <سؤال> اشیاء شیا جو سرکار نے پانی فرمایا پاسے لڑکے جوان بھے پاسے چبے گیٹے بزرگ بیٹھے سن سکھا دیا گڑ جو ادب <سؤال> تناور فرمایا پانی مبارک پیڑ جوان ہزار حق بنتا سی <سؤال> سجے پاسے والوں کا لیکن پاسے والے بزرگ رسیدہ سن آپ نے ادھر اجازت لے لی جوانوں نو فرما نے پانی بردا نو دے دیا پہ لوگ اکالیاں دیا وہ بچیا کیا میں دے کیا لگا سونے میں لا ولہ ہلاؤ نصیبی میں نل گاہ حصہ تیرا اور سونیا تبرک پروت تیرا ہوئے میں کسی ہوا سات لے لے میری خیر نانا ہوش ہوں کالا پترسل جی ہزم نے پانی مخارے کو ہاتھ پلٹ د کئی بار پانی مبارک منگا کے یا انب شریف پا دینا پھر سابنا یا ہاتھ مبارک ٹو دینی ہے جی ہاتھ مبارک ٹو لینا وہ چہرہ شریف تو لینا پھر سا بنوا پچھلے بار میں لوکی لو دو تجواہ دو صاحب دوا سنتا مما گری پوترا نو ہزاروں بادی پردے اف بلا کے روم میں گما میم گماں تو پورے امی واسطے بھی رہا بھی نہیں تو تھوڑا جا بچا کے امی جی جو ہے بھی لگی پی جو ہے یہ کہ میں تو آ کے دس ہلو سرکار نے میںضوری وفاد ریا وفا ہزوری وفات تو بعد سہابا رخ بارا مفتی بولے چی سہ بڑا لمبا چھان اللہ مورخا نکلے سہان اللہ جہی میں اصل گل سنا سی وہ بخاری ماں سو کیا میری آئی ماں بخاری رائے محلہ باب بنے ہوئے لگتا سی اور عجیب گل دکھی چاند چاننے میں مدینے ندی شریف بخاری لگے اپنے ذہن دل دماغ ممس کا میرا خلافا میرے قسمت کرنا باپ دا حضور سرکار کا کمیز یا صرف حضور کا ڈنڈا شریف ہو سبحان اللہ کالو تلوار سدا ہزور اور باد جو جو کی او دی دی جوڑے بادوا نے ہزور نے فانڈے صاحب ہے رام نے ہزور کی وفات تو بعد جنہوں جانا چیزوں کے برکت حاصل کی, اتھے کی ماں بخاری کا شریف شاید ایک شاید کا فکر کر کے سبحان اللہ میرا کئی امام بخاری رحمہ اللہ آپ فرما دے سہمان عیسا بن تابعین آ فرمان حضرت انسالہ سونے نبی دو مبارک جوڑا شریف لیا جنہوں لو نہیں بنانی تا بھی مینو دسیا انس تو شریف نبی پور کا کالا خرجہ لینا اللہ تعالی بنی ہوئی لکھا کے فمیاں نے ہزور دا وصال شریف کیس چادر شریف اندر ہویا بخاری شریف اگے پڑھتا جا رہا وا میںریف حضرت عاصم احوال میں حضور دا شریف حضرت مالک دے دے پیا سی وقانا کا دا ہوں بے حضرت انس بن مالک بے قدرے نہیں سن چپ کے بعد مار لے چاندی دیا تارا میرے حضرت انس نے جوڑ کے رکھا سی تارا اللہ اپنے کپڑے پتا لکھا ہونے پر یار کا خیال <سؤال> ہے سمت والا یہ دھاگے بنایا جوڑا جوڑ چاندی دیا تارا کا اللہ پرمندے نے لکھا سکھائے تو کیونکہ سادن سننا لکھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ القد اکثر امرکہ وقت آپ کو مادری یاد میں ایس پیالے شریف لال نہ بڑی بارہ پانی بلایا سبحان <تصفحان سلامت> <راستو تصفحان> اللہ جو ہے سبحان <تصفحان> اللہ, اے؟ اے؟ <تصفحان> اللہ> امام بخاری کی عظمت میں کھوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ صحیح ہوئی پیال جنو حرت نے جوڑ کے بخاری سونے نے اس مبارک پیالے پانی پیتا کمی بڑھ گئی اور چینی بالکل بجا اپنی تھان سے لیکن وہاں کو مبارک بانڈے کیوں پانی پیتے بولو اس وقت کی کوئی عزت ہوئی اگلا بڑا واقع یہ ایمان مسلم اسما بنتے اسما بنتے ابھی بکرا سی آخرا جب پہ آخال حضرتم بنتوں پکر سبحان اللہ چادر مبارک کد کے لے آؤں فرمانیاں نے چادر اماشا جب دنیا کو گئی چادر مبارک نو نبی سنگ ابد اللہ بن سب صاحب دی جی ابو پتھر کی بیٹی فرما فرماندیا نے اسا کی کردیا اس چادر مبارک ن جد کوئی بیمار آدھا اصا پانی ڈوبنی اس چادر مبارک دینیا شفا دینا یہ کہنا جی شفا دوائی نہ لے جائز لجیب سرابہ فرما رہے نہ دل مربا اثریزا اس کے سونے سا جس کا سوا آ۔ مریض آنا انہی برقت شفا لگی بولو سبحان اللہ. سانو شفا لگ جگلی گل برکت لینا تابعین کا اللہ حجن والے کیا یہ چاند چند نمونے آئی بھی ابیتا نے سلم حدیث حدیث راگی بڑے بڑے نے بخاری شریف ہے محتیمان محمد مجھے سیرین نبی اللہ تعالیٰ نو خوب مجھے حبیز آن دام شاید نبی اللہ علیہ وسلم حضرت نے ابیزا نیارت کی محمد بن سیرین فرماتے دے کہ سڈے کو باندھ شریف نے قبل اینا اینا اور سب نے وہ منسوب حضرت سڈے کون پکان کنٹ توجہ جائے ہوں ابیدہ بن عامر سلمانی تابعی حدیث بخاری دیا رویت کرنے والا بڑا امام بخاری کرنا سکون آئندی شاہ رن ہو حق کو محنت دنیا سمجھو لان تک آئندی لائن سے خون آئندی شاہ رن ہو احب علیہ محنت دنیا و معافی ہا فرمایا محمد بن سیرین ہزور میرے ساری دنیا گیا نہیں کریں گا میں سبحان اللہ اب جو ہے جس اگلی گل جس تابعین تاب سبحان اللہ سبحان اللہ اخلر جانی اللہ یہ بخار اللہ شرفربا جی با پڑھایا باب اشور میرا ہندی حضرت عبداللہ بن سلام صحافی جہگی مسلمان ہوئے وہ فرما نے فرمایا ابو گردا نو فرما عبداللہ بن سلام یار تین اس پیادے چانی نہ پلاو اللہ نہیں اللہ جان کے برکت دے دے پھر حضرت عمر بن عبد ال عزیز کا نام سننا جیز نے سہار بن ساخ رضی اللہ کو پیالہ سی حضور سرکار کا توجہ حضرت ابو ہاضم فرماندرتا تابعی اصا وہ پیالے پانی پیتا سہار بن ساح شہابی دوں پھر وہ حضرت عمر بن ابدل عزیز سرکار نے منگ لیا کہ یار مقصد یہ بڑھا کے بات یہ سارا بنا کے حدیشا روایت لیا کے بخاری مسلم سابت سرکار ظاہری زندگی بنور بعد بھی ساب چینج کرتے سن تاب کرتے سن یہ پکا پسا ادھر یہ مطلب یہ نکلیا نفس بھی نفس بولتا ہو نفس اجماعی ہوگی مطلب اس مذہب والے تب روک مسلے دنفاق رکھتے ہیں لیکن اگے اختلاف کہڑی گلتے کوئی اس گل سے ہوں hmm. بھائی یار صرف نبی پاگ خاص ہے یا. یا کوئی ہوا ان کا پیارا ہوں لے سکنے آن کے رولا بننا رولا ہوں کتنے بنتا جاری مسلم آ گیا میں اپنی گل کر لیکن سنگ چڑھ گئی صحاب اچھا کیا صحابہ ادور دیا کسبت والی چیزوں سہارم ٹھیک نہیں اگو تاب ہے جی کے نہیں اللہ والے بھی ہے کہ نہیں اچھی کہ پیالے بالا شریف وال بھی ٹر گئی پانی وال بھی ٹر گئی پانی کے باندے بے ہاتھ رکھا برکت والا ہو گیا ہوں اتنا آنے یار اصل کا ٹولا نہیں اکل رکھنے ہاں جی پانی بچ ٹر گئی تو سی کے اکبار آئی پانی بچ گئی کھانے بچ گئی ابو اجوبنساری کیوں نہیں آئی فی الحال ہمشیت نہیں آئی ابو حرا چوں نہیں آئی حسین پاگ کیوں نہیں آئی ہنر بہر کی اڑی آئی ابو حریرہ کیوں فرما دے سن حسن حسین وہ جی تو کپڑا چکو میں کیا محمد میں لگتے ہی تو سادی سبحان میں پوچھنا اللہ برکت والا والا جڑی برکت میرے آقا نے اپنے سات رکھی عجیب گل سہان اللہ قرآن آخر بابا گرام دیاں برکتاں بیان دیاں سبحان اللہ کا یہ تو نہیں دسیا الْكَافِرَ وَالَّذِينَ ضَرَبُوا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ بَذَرَ انْخَرَجَ شَطْؤُهُ فَآزَلَهُمْ وَاسْتَغْلَلَ فَاسْتَوَى عَلَى ظُهُورِهِمْ يُجِبُ الذُّرَا عَلَيْهِمْ بِهِمُ الْكُفَّارَ ہدار اللہ، اللہ، شری مولا قربان جاوا جنہ کے ذکر اپنے کتاب مبارک کرتا ہے جٹ فصل بیج دے دینے پھر تگڑی ہوں توڑ تیار ہو جاتی جد فصل تیار ہو جاتی ہے جت کے ہوں سمالکا جت میں خوش ہوں رہدا ہے جنوب دشمن کے یار سونا ایسی عجیب فصل ہے جیسفا خوش ہوتا ہے دشمن ویخ ویخ میں جنہوں رب اپنی مبارک فصل پورا نے جاگتا ہے پر خالی گئے کیسی عجیب گل رہے چالو سایت شاید ماں تارا کا جو کچھ پہنچے وہ برکت والا ہے جان چاہے آلے پلاؤ حال پلاؤ دا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے پلاؤ سن نسل نا حال پلاؤ دا مطلب ہے کابے دار پابند سن سال جان اس حضرت نویے آئی گل حال کیوںکہ گلا کر سن سرف بخاری مسلم جی باہر جا تو بڑا سواد پہ میں صرف اللہ تو ہوگا چڑ دینا رب ایک فرمایا ہر سبحان اللہ ادیش آیا لہوسا کی لاساسی جا مجد ہونا ہر سبھی ہے وہ برکت آنا کا مجدو ایک تو یہ گل دوسری یار این دا لینا بنا دعا لا دعا کرو ٹھیک کرنا یہ آخنا ہزورات ہزور دائز ہے یہ یا رسول اللہ دعا منگو ہوں حضور کی ذات کا واسطہ تیری بھی سکتے کیوں اصل چلے گا تو چلے گا تو ہوں ان سکتے نہیں کہ دعا کرو جی نہیں آ سکتے کسی ہوا کرو گل سمجھا جی میں گل کرولا می ہونا چاہیے ادھر بھائی ہزار کی رات کا واسطہ دے کے اپنا یاد آپ حش مطاب میں چادر چفن لینا کیوں یا کفن نو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نو رکھیں گے آپ یا میں پیالہ رکھنا خبر یا لا یہ سدقی سدی ہوں پانی دعا نہیں کرنی پیالے دعا نہیں کرنی ڈنڈے دعا نہیں کرنی بار شریف دعا نہیں کرنی نہ دعا نہیں کرنی اللہ نسیل دے پے ان چیز دیکھ کے دے دے کرم چل گئی میں لگے فنڈے وہ شرما جاوے گا خود نبی دا اشارہ نہ کرو اللہ کوئی اس نبی نو کے نہیں شرما سبحان تو پانڈین تو رہا پانڈے نے تو آ کر دی کچھ اٹل نے دو دعا کر نو نے دو آ کر بارہ نے دو آ کر دو دعا کر نہیں ہوئی نا یا نوش کے بخش نہیں پیالینس کے بخش نہیں والا نو ویک بخش دے چادر نو ویکش ڈنڈے بخش دے یا جوڑا نہ رکھے ویک کے بخش دے یا سفا چاہ چادر ویک شفا چلے چا اچھا چادر نو ویک کے شرما جائے گا پیالے شرما جائے گا ناخنا نو ویک کے شرما جائے گا جہاں پیالہ جہی نافر جی چادر جہاں وال نے یہ شرماگا ایڈا بولا بھی مذہب نہیں بننا چاہیے اسی طرح جی میں, میں اپنی چادر نشانی دوں جی آخان جا بے لیا مولی یوسف نشانی <تصحی> <مل> اللہ <تصحیح> مولوی یوسف تے عزت کرے جے میں آپ چلا جا میرے <تصحیح> دکا جی <تصحیح> جی <تصحیح> جی <تصحیح> دے کے پچھان سٹ دے اللہ نے بندے آئے سیا بندے لینا ہونا چاہ معلوم ہوا احانیاں نے حقیقت ہوئی جانڈیا جہدے جہد کپڑے جہد ناخنا رحمتہ ہے کردہ جدو سزا کا اشارہ کرے گا سدکے اس اللہ میرا حال اک موجود نہیں ہویا میں سارا کی کر بیٹھا ہو اللہ میرا دعویٰ ہے قرآن اور بخاری مجھے اس باہر میں جاؤ کوئی بندہ میرے بہت سے بلکہ میں کیتا اور قرآن تو بار جان کی واسطے بخاری بھی نہیں مسلم کی لوڑ بھی نہیں اللہ قرآن کرتی بخاری مسلم کی ضرورت عمل کے لیے عقیدے کے لیے للکار ہے للکار ہے تلامہ مولانا مفتی فضلیا میں چشتی سیب اسلام اسلام اسلام مولانا مفتی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 سبحان اللہ محان اللہ سب ٹھیک ہے سونے نبی جہی نگاہ مبارک لگے لائی ہوئے مستقفا قریب ہاتھ رکھ کے برتن تھی سدیقی اکبر دے دل شریف اپنے دل مبارک کی نگاہ رکھ کے نا <laughs> no, میرے اللہ کر ساتھ کرو نہیں چلنا کچھ سہان اللہ فرمایا اللہ, سبحان اللہ! लाय